گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا اللہم انی خیر المولج و خیر المخرج اے اللہ میں تجھ سے اندر آنے اور باہر جانے کی بھلائی طلب کرتا ہوں